تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسیٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرمال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازہ بالمقابل مدنی مسجد پڈل بی ایریا کراچی فون نمبر چھ تین سات صفار ایک تین اس وقت ہم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کے بانی ہیں اور یہ کسی وہاں تعارف کے محتاج نہیں ہیں بہت بزرگ شخصیت ہیں عالم دین ہیں دار العلوم دیوبند کے فاروق تحصیل ہیں وہیں آپ پیدا ہوئے شیخ الہند مولانا محنود رسم صاحب علامہ انور شاہ صاحب کشمیری پاکستان کے مشہور عالم علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب مرحوم ان کے آپ شاگرد تھے دارالعلوم دیوبند میں فاروق تحصیل ہونے کے بعد وہیں استاد کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں آپ تحریک پاکستان میں پیش پیش رہے ہیں آج ہم مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ ان کی ملی قومی اور دینی خدمات کے بارے میں ہم کچھ معلومات حاصل کر سکیں تو مفتی محمد شفیع صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ سے کچھ سوالات کریں بہتر ہے جو سوال آپ کرنے والے ہیں کر لیں لیکن میں اپنی شخصیت اور اپنے حالات کو جتنا جانتا ہوں اس کے پیش نظر تو میرا جواب وہ ہے جو میں نے ایک شعر میں بہت عرصہ پہلے کہا ہے وہ یہ ہے بغزر زمن کہ حالت زارم ندیدہ بے بغزار حال ہمیں نا شنی دبے مجھے صاحب یہ شعر تو واقعی مخروب ہے لیکن میں آپ سے یہ جسارت کروں گا کہ آپ مجھے کچھ اپنی شروع کی جو تعلیم ہے ابتدائی تعلیم اس پر کچھ آپ پہنچنے ڈالے کب سے آپ نے تعلیم شروع کی اور کہاں کہاں اور کن کن اداروں میں آپ نے اپنی تعلیم حاصل کی حکومت کی تعمیر کرتا ہوں صورتحال حال یہ ہے کہ میں ایک ناکارہ انسان ہوں کسی قسم کا کوئی کمال نہیں رکھتا مگر اللہ شانوں کی نعمتیں مجھ پر بے شمار ہوئی ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ایک مسلمان دیندار علمی گھرانے میں مجھے پیدا فرمایا اور میں نے آنکھ ایسی جگہ کھولی کہ جہاں اکبل سے آخر تک دین کا چرچا تھا دین کے کلمات کان میں پڑتے تھے بچپن میں بزرگوں کے قصے سنا کرتا تھا میں نے اپنے بچپن کا کھیل بھی دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں کھیلا ہے کہ جہاں ہر طرف آتے جاتے اللہ کے اولیا پر نظریں پڑتی تھی یہ میرا بچپن تھا اور دار... چونکہ میرے والد ماجد دار علم کے مدرش تھے تو انہی کی خدمت میں بیٹھا کرتا تھا بچپن کا وقت گزارنے کے لیے اس کے بعد دار دارالعلوم دیوبندی میں حافظ عبدالعظیم صاحب ایک بزرگ حافظ تھے حفظ و قرآن کے استاد تھے ان سے میں نے تعلیم حاصل کرنی شروع کی اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد کے پاس ایک خط آیا تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا جس میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بارے میں یہ لکھا تھا کہ تولد فرغم سے مسرت ہوئی نام اس کا محمد شفیع رکھنا اور اس کے بعد پھر ایک خط دوسرا آیا جب میں نے قرآن کی تعلیم شروع کی تو حضرت نے لکھا تھا اس میں کہ میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو علمت فرمائی میرے تعلیم کی بنیاد یہاں سے شروع ہوئی حضرت گنگوئی اللہ علیہ کی دعا اور حضرت حافظ عبدالعظیم صاحب کے خدمت میں رہنے کا اتفاق ہوا یہ فرشتہ صفت بزرگ تھے تھوڑے دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو دور سے اساتذہ کے میں سب کیا گیا اور بالآخر قرآن مجید کی تعلیم سے فارغ ہو کر میں پھر اپنے والد ماجد سے فارسی ریاضی کی تعلیم میں مشغول ہو گیا اور انہیں کے خدمت میں رہتے ہوئے درجہ فارسی کی تعلیم کے زمانے میں میں نے ابتدائی عربی کتابیں بھی اپنے والد ماجد سے ہی پڑھی سن سنتیس ہجری تھا غالباً جس میں میری عمر تقریباً چودہ پندرہ سال کی ہوگی جس وقت میں نے دارالعلوم دیوبند کے عربی درجے میں داخلہ لیا تو یہ زمانہ وہ تھا کہ جس وقت حضرت شیخ الحیم مولانا محمد مدثم صاحب قدر صلی اللہ وسلم دار العلوم میں در بخاری دیا کرتے تھے میں اس باقاعدہ تو ان سے درس حاصل کرنے کے قابل نہیں تھا بچپن کی ابتدائی میری تعلیم تھی لیکن یہ معمول تھا تمام مدرسے کا کہ حضرت شیخ الند رحمتہ اللہ علیہ جب بخاری شریف شروع کراتے تو سب مجمع جمع ہو جاتا تھا اور ختم کرانے پر بھی سو جمع ہوتے تھے اس طرح سے بخاری شریف کی ابتدائی اور آخری حدیثیں میں نے حضرت شیخ الند رحمتہ اللہ سے گویا بار بار پڑھی ہیں ان کے میں شرکت کی ہے اس سے زائد کوئی حضرت شاہ الند رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا البتہ بزرگوں کی صحبت چونکہ بچپن سے ملی تھی تو مجھے کبھی بچوں کے عام کھیلوں سے دلچسپی نہیں ہوئی جب مجھے کوئی وقت ملتا میں حضرت شاہ خند رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا میرا بچپن کا فارغ وقت اسی میں گزرتا تھا اظہر شیخ الند رحمتہ بھی مجھ پر خاص عنایت فرمایا کرتے تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب خلافت عثمانی کے ثقوت کا زمانہ گویا قریب تھا اور دولہ یورپ نے متفقہ حملہ اسلامی خلافت پر کیا تھا اس زمانے میں میں نے یہ محسوس کیا حضرت شاہ خلند رحمت العلیہ بہت بے چین رہتے تھے اور اپنے علمی اور درست تدریس کے شغل میں بھی کچھ کمی آئی بیشتر اخبارات پڑھتے رہتے تھے اور اسی طرح کی گفتگو ہوتی تھی میرا بچپن تھا میں زیادہ واقف نہیں تھا لیکن میں یہ دیکھا کرتا تھا کہ حضرت شاہخلند رحمت العلیہ کسی خاص مہم میں لگے ہوئے ہیں اور اس سے زائد کے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی لیکن حضرت شیخ رحمت العراء کچھ عرصے کے بعد پھر انہوں نے یہاں ہم سب سے یہ کہہ کر عز میں سفر کی کیا تھا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں عام میدان یہی تھا ہم اس وقت رو رہے تھے کہ ہمارے حضرت اب حج کے لیے جا رہے ہیں ضعیفی کا وقت ہے معلوم نہیں آگے کیا صورت ہونے والی ہے اس سے زائد ہمیں کوئی خبر نہیں تھی اس کے بعد ہم نے سنا کیوں مکہ معذمہ میں انگریزوں نے ان کو گرفتار کیا گرفتار کر کے مالٹا جیل میں بھیجا چار سال حضرت رحمت اللہ نے مالٹا جیل میں گزارے اللہ کا حضرات شکر احسان ہے کہ جب حضرت مالٹا سے واپس آئے اس وقت میں تقریباً اپنے درسی علوم سے فارغ ہو چکا تھا اور حضرت کی خدمت میں حاضری پر لطف انداز میں ہوتی رہی مگر وہ بہت تھوڑا زمانہ تھا واپسی کے بعد بیماریوں میں زیادہ وقت بیماریوں میں گزرا کچھ سفروں میں گزرا لیکن بیماریوں کے ساتھ ہی ضوف اور کمزوری انتہا کی تھی تھوڑا عرصہ اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا تھا حضرت شیخنی اللہ کی خدمت میں حاضری ہوتی رہی باقاعدہ میری تعلیم دیوبند کے دوسرے اساتذہ سے ہوئی جن میں سب سے بڑے صدر مدوثمان میں حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مولانا سید حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا اعزاز علی صاحب مولانا محمد ابراہیم صاحب مولانا رسول خان صاحب یہ میرے استاد ہیں کہ جن سے میری مسلسل تعلیم ہوئی ہاں حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ رہ جو گویا ایک مادرزات مشہور تھے ان کو مجھ پر خاص عنایت تھی ان سے بہت سے اسباق پڑھنے کا اتفاق ہوا شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ رہ میرے پھوپیزاد بھائی بھی تھے اور میرے استاد بھی ان سے بہت سی کتابیں پڑھنے کا اتفاق بھی ہوا اور پھر جب چاہیے کہ پاکستان میں انہوں نے حصہ لیا تو ان کے شرکت میں بہت سے سفر کرنے کا بھی اتفاق ہوا اور کام کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی عنایت کے ساتھ میری تعلیم پوری فرمائی اور سن تیرہ سو چھتیس ہجری میں میں نے تمام اپنے علوم و فنون سے فراغت حاصل کر کے خود دارالعلوم ہی میں مجھے کچھ ابتدائی اسباق پڑھانے کے لیے تعلیم کا کام دار العلوم کرتا گیا اپنے اساتذہ کی آغوش میں رہ کر ہی در تدریس کا کام انجام دیا اسی عرصے میں حضرت استاد مولانا مفتی عزیز الرحمان شاہ رحمۃ کا انتقال ہوا تو داروم کا افتا سے خالی ہوا اس کے لیے ابتداء میں کچھ دوسرے حضرات کا انتخاب عمل میں آیا مگر ایک ہی سال ایک یا دو سال کے بعد پھر بزرگان دیوبند نے جن میں اس وقت سب سے بڑے کام کرنے والے مولانا حسن احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ رہے تھے وہی اس وقت زمانے میں صدر مدرش تھے ان سب حضرات نے مجھے دارالافتہ پر میں صدر مفتی کی حیثیت سے مقرر فرمایا سن تیرہ سو سے خدمت افتہ میں مشغول ہوا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حدیث کی کتاب ابو داود میرے سپرد تھی وہ میں پڑھاتا رہا یہ زمانہ کافی گزرا جس میں زیادہ تر خدمت خطوع کی میرے سبول تھی اور تقریبی انداز سے مجھے اتنا یاد ہے کہ تقریباً چالیس ہزار فتوی میرے قلم سے دار لکھے گئے جو دارالعلوم کے رشتوں میں محفوظ ہیں اور سنباود ہر سال پڑھاتا گیا ایک زمانہ دراز اسی پر اسی انداز میں گزرا اس کے بعد پھر تحریک پاکستان شروع ہوئی اور اتفاق سے دارالعلوم دیوبند میں سیاسی نظریات ٹکرائے بعض حضرات کانگریسی سیاست کے حامی تھے میں اور مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے چند بزرگ حضرت مولانا حکیم علم تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اتباع میں ان کی میت میں مسلم لیگ کی حمایت اور پاکستان کی حمایت میں تھے اور یہ دو سیاستیں جب دارالعلوم میں ٹکرائیں تو انجام کار اسی وجہ سے ہم نے دارالعلوم کو چھوڑنا پسند کیا دارالعم سے مستعفی ہو کر ہم مستقل طور پر پاکستان کے کی مسائل کے لیے لگ گئے اور ہندوستان کے مدراس سے لے کر کراچی تک مسلسل دورے کیے مختلف شہروں میں جلسے جلوس ہوتے رہے آخر میں ریفرنڈم میں سرحد کے ریفرنڈم میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ کی میت میں اس کے چھ دلوں کا تفصیلی دورہ کیا اور بالآخر پاکستان اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تو حضرت مولانا شبیر رحمت اللہ علیہ پاکستان بننے کی تاریخی میں اسی رات میں یہاں پہنچ گئے تھے میں اس وقت دیوبند میں رہ گیا اور بستر میرا اسی وقت سے بندھا رہا اس خیال سے کہ میں بھی پاکستان پہنچوں مگر پاکستان بننے کے ساتھ ساتھ ہی جو خوریزی مشرقی پنجاب میں شروع ہوئی اور راستے بند ہوئے ان کی وجہ سے آنا جانا مشکل ہو گیا آٹھ مہینے کے بعد حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمان رحمۃ اللہ علیہی کی طلب پر پھر میں پاکستان حاضر ہوا اور اس وقت پیش نظر یہ تھا کہ اسلامی دستور کا ایک خاکہ ہم مرتب کریں جس کے لیے ہندوستان سے مجھے اور مولانا سید سلیمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب حیدرآبادی کو مولانا مناظر احسن گیلانی کو بلایا گیا تھا ان میں مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ مزد اور اہ پہنچ گئے سید سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ بعد میں پہنچے اور بہرحال ہم نے مل کر ایک خاکہ مرتب کیا تھا دستور کا جس کو ضابطے میں پیش کرنے کا موقع نہیں آیا یہاں تک کہ غالباً اگست سن انیس سو میں یہاں دستور ساز اسمبلی قائم ہوئی اور اس کے ساتھ اس میں ایک تعلیمات اسلام بورڈ کے نام سے ایک بورڈ قائم ہوا اس کے لیے حضرت مولانا عثمانی رحمتہ اللہ کو رجالۂ کار کے انتخاب کو اختیار دیا گیا انہوں نے میرا نام بھی تجویز فرمایا اور بھی انہی حضرات کا جو جن کا پہلے بھی ذکر کیا ہے نام تجویز کیا اور ان میں سے اکثر حضرات تشریف لیا ہے انہوں نے چار سال کی مسلسل کوشش میں ایک دستوری خاکہ مرتب کیا جو اسمبلی کے ارکان کو دے دیا گیا اس دستوری خاکے کا ابتدائی حصہ جو قرارداد مقاصد کے نام اور عنوان سے مشہور ہے yes. اس کو شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود پیش فرمایا تھا yes. وہ حصہ ہی بنیاد دستور کی تھی اس کو تو وہ اتفاق اسمبلی نے منظور کر لیا اور آج تک ہر دستور میں وہ شامل رہا لیکن باقی رپورٹ ہماری وہ کچھ م... لیاقت الساں رحوم کی وفات کے بعد وہ کچھ ایسے سیاسی اس میں چکر میں پڑ گئی کہ انجام اس کا یہ کہ پھر ہمیں معلوم نہیں ہوا نہ اس کی کہیں اشاعت ہوئی نہ اس پر کتنا کچھ عمل کا انداز معلوم ہوا بہرحال اس کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ معلومات نہیں کہا کہاں گئی کیا صورت ہوئی بہرحال ہم نے ابتدا میں پاکستان آ کر ایک مقصد تو یہ بنایا تھا کہ یہاں اسلامی دستور اسلامی قانون رائج ہو اس کی کوشش جاری رہی اور اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہے دوسرا کام پیش نظر یہ تھا کہ یہاں سیاسی اعتبار سے جو جماعتیں کام کر رہی ہیں جمیت علماء اسلام کے نام سے ایک جمیت پاکستان بننے سے پہلے بنائی گئی تھی ہندوستان میں جس کے صدر مولانا شبیر احمد دسمانی رحمت اللہ رہے تھے اور وہ پاکستان بنانے میں بہت پیش پیش رہی اور الحمد للہ اس, اس کے اس کی مسائی کامیاب ہوئی ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ جماعت کسی طرح قائم رہے اور آئندہ پاکستان کے بنانے میں اور پاکستان کی تعمیر میں وہ کام کرے اس کے لیے بھی ایک زمانہ تک کچھ محنتیں اٹھائی گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوئی تیسرا ایک مقصد یہ تھا کہ جس وقت ہم نے دیوبند سب سے بڑا افسوس اس کا تھا کہ ایسے مرکز علوم کو ہم بیرون ہند بھی بہت ملے ملے ملے کم کہیں پائی جاتی ملے تھی, ملے درستگا تھی, درستگا تھی درستگا اور اس کے مثل یا اس کے قریب قریب کوئی اور روسی درستگاہ نہیں تھی خصوصا جس خطے میں ہم منتقل ہوئے کراچی اس میں ایک چھوٹے سے مدرسے کے علاوہ کوئی مدرسہ نہیں تھا اس وقت اپنے مقاصد میں سے یہ بھی تھا کہ یہاں کوئی ایک پاکستان کے مناسب بحال اور کراچی جیسی مرکزی جگہ کے مناسب حال کوئی اچھا مرکزی دارالوم قائم کیا جائے یہ کوشش حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں شروع فرمائی تھی میں بھی اس میں حاضر رہتا تھا لیکن اتفاق کے وقت یہ ہے کہ مولانا شبیر احمد عثمانی کی وفات بہت جلد ہو گئی کچھ عرصے کے بعد ہی ہم گویا کہ کے یتیم کے حیثیت سے پاکستان میں رہ گئے مگر مولانا کی وفات کے بعد یہ خیال اور زیادہ قوی ہوتا گیا کہ ہمیں کوئی مرکزی دارعلوم یہاں ضرور قائم کر لینا چاہیے اس سلسلے میں کچھ کوششیں کی گئی اور الحمدللہ وہ کامیاب ہوئی اللہ کا شکر ہے کہ آج بائیس سال ہو چکے ہیں اس دارالعلوم کے قیام کو اور روز بروز ترقی کر رہا ہے مفتی صاحب اس وقت بھی تو آپ دارالعلوم کے غالباً صدر ہے جی ہاں اللہ تعالی نے اس بندے کے ہاتھ پر دار العلوم کی بنیاد رکھوائی اور دارالعلوم کی پوری ذمہ داری در حقیقت میرے سر ہے ایک مرج شورا ہے جس کو پورے اختیارات حاصل ہیں اس کا بھی صدر نہیں ہوں باقی انتظام کرنے والے دوسرے حضرات ہیں جو ناظم کہ جاتی جی اچھا مفتی صاحب آپ غالباً پاکستان بننے کے بعد جب آپ پاکستان منتقل ہو گئے تو اس کے بعد آپ کو کبھی کوئی بیرونی ممالک جانے کا کوئی اتفاق ہوا اللہ کا شکر ہے حجاز مقدس تو بار بار جانا ہوا حج کے لیے عمرے کے لیے اور ایک مرتبہ وہاں رابطے عالم اسلامی کے اجلاس میں سرکاری طور پر دعوت کے سلسلے میں بھی حاضری ہوئی اور ایک مرتبہ غالباً چھپن تھا جس میں دمشق میں ایک مؤتمر عالم اسلامی کے نام سے علماء کا بہت بڑا اجتماع ہوا تھا جس میں انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک کے علماء جمع تھے اس میں بھی شرکت کا اتفاق ہوا جس کے اجلاس دمشق میں پھر اردن میں پھر بیت المقدس میں متعدد جگہوں میں ہوئے اسی سلسلے میں بیروت میں بھی کچھ دیر ٹھہرنا پڑا ایک مرتبہ سفر جنوبی افریقہ کا مشرقی کچھ تھوڑا تھا مشرقی افریقہ میں اور زیادہ جنوبی افریقہ میں تقریباً ایک مہینے کے قریب یہ دورہ تبلیغی انداز کا کرنے کا اتفاق ہوا اچھا مسی صاحب یہ جو آپ تبلیغ کرتے ہیں یا وہاں پر ہوئی تبلیغ جنوبی افریقہ میں تو آپ کے خیال میں کیا کچھ وہ کامیاب ہوئی یا کامیاب ہو سکتی ہے اگر ہم تبلیغ یہاں سے اسلام کی کی جائے افریقہ میں یا دوسری جگہ تو وہ آپ کا کیا خیال ہے کہاں تک ہم اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں میرا انداز یہ ہے کے خصوصی سے جنوبی افیقہ میں بڑی صلاحیت ہے جی اور میں نے یہ محسوس کیا کہ باوجود اس کے کہ وہاں کے حضرات ہماری زبان پوری نہیں سمجھتے تھے جی لیکن متاثر بہت ہوتے تھے جی ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا چند روز کے قیام میں بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ جن کی زندگیاں پوری بدل گئی جی اور بالکل اسلام کے سانچی میں ڈھل گئیں جی یہ تو میں نے جنوبی افریقہ میں تجربہ کیا مشرقی افریقہ میں مجھے, مجھے زیادہ چلنے پھرنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن انداز یہ ہے کہ وہاں بھی صلاحیت اس چیز کی موجود ہے اور ضرورت ہے کہ طبیعت کا زیادہ زیادہ پروگرام وہاں چلایا جائیں ایک سوال میں صاحب آپ سے اور کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو دمشق لے گئے تشریف حجاز گئے اور بیروت گئے اور وہاں کے بڑے بڑے علماء سے ملاقات کی آپ نے تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں کے علماء پاکستان کے متعلق ان کا کیا خیال ہے کیا وہ سوچتے ہیں پاکستان کے متعلق جس وقت ہمارے یہ سفر ہوئے ہیں وہ وقت ایسا تھا کہ پاکستان کی طرف سارے عالم اسلام کی نظریں لگی ہوئی تھی اور تمنائے وابستہ تھی اور بڑی عزت سے پاکستان کو دیکھا جاتا تھا جہاں یہ معلوم ہو جائے کہ کوشش پاکستانی ہے تو تمام اسلامی ممالک کے لوگ ان کی بری تعظیم کیا کرتے تھے افسوس ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ نقشہ پلٹ گیا صاحب میں آپ سے حضرت شیخ الند مولانا محمود الحسن کے متعلق اگر آپ دو چار جملے بیان فرمائے تو وہ بہرحال بہت ہی یعنی ہمارے لیے بہت ہی وہ ایک سرمایہ ہوں گے کیونکہ یہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے مجاہد تھے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان کے متعلق چند جملے آپ ارشاد حساب ان کے حالات پر دو مستقل کتابیں چھپی ہوئی بھی موجود ہیں ایک مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات شیخ الہند کے نام سے تحریر فرمائی ہے دوسری مولانا حسین صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عصیر مالٹا کے نام سے شائع فرمائی ہے چھپی ہوئی کتابیں موجود ہیں میں اس زمانے میں چونکہ بالکل ابتدائی عمر میں تھا کچھ زیادہ سمجھنے کے بھی قابل نہیں تھا کہ حضرت شہنی رحمۃ اللہ کے مسائل کو میں سمجھ سکتا البتہ جیسے آپ نے فرمایا مجاہد اس کا ایک واقعہ اس وقت یاد آ گیا میں چونکہ چھوٹا بچہ سا تھا اس لیے مجھے روک ٹوک نہیں تھی میں ایک روز دوپہر میں اچانک حضرت رحمتہ اللہ علیہ کے کمرے میں داخل ہو گیا تو میں نے ایک عجیب رنگ دیکھا شیخ رحمت اللہ رنہا اب چار پائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے اور اس کو گما رہے ہیں. مجھے دیکھ کر حضرت کو ہنسی آئی اور میں نے کیا کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے فرمایا کہ بھئی آج یہ تلوار پرانی رکھی ہوئی تھی اس کو مانج کر لائے تھے صاف کر کے لائے تھے تو میں نے دیکھا ذرا چلا کر تو دیکھوں اور اس میں تو بڑی شوقت معلوم ہوتی ہے جب اس کو ہاتھ میں لیتا ہوں تو ایک خاص جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ میں نے تنہائی میں بیٹھے ہوئے تلوار ہلا رہے سب وہ زمانہ تھا کہ جب شیخ رحمت اللہ علیہ پر جذبہ جہاد کا قالب ہو چکا تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ انگریزی اقتدار کو مٹا کر یہاں اسلامی مملکت قائم کی جائے اس سلسلے میں انہوں نے کابل سے لے کر ترکی تک سطح ہموار کر لی تھی ان کے آدمی نمائندے کام کرنے والے ترکی میں بھی پہنچے ہوئے تھے کابل بھی پہنچے ہوئے تھے اور سطح پوری ہموار کر لی تھی اس کی تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں لیکن اتنی بات خود انگریزوں کے اقرار سے جتنی شائع شدہ کتابوں میں موجود ہے وہ یہ کہ برن انگریز جب ان کی رپورٹ لینے کے لیے مالٹا جیل میں ملا ہے ان سے اس کے بعد رپورٹ اس نے دی ہے اس رپورٹ میں یہ کہا ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ انسان جس نے ساری زندگی مدرسوں کے بوریوں پر گزاری ہے اس کو یہ عالمی سیاست کا ایسا پلان کیسے ہاتھ آ گیا اور یہ یقین ہے کہ اگر ہمیں ان کی سازش کا علم ابھی نہ ہو جاتا تو ہندوستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہوتا یہ اس برن کا بیان ہے اور صورتحال بھی یہی تھی کہ ترکی سے لے کر کابل کے راستے سے تمام اسلامی ممالک کو ایک لڑی میں پیرو یا تھا لیں نے اس کی اطلاع جاسوسی ہو گئی اسی کے نتیجے میں وہ گرفتار کیے گئے اور وہ تحریک پناہ ہو گئی میں اگر یہ کہوں کہ وہ تحریک جمال الدین افغانی کی تحریک کو آگے بڑھانا تھا تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کوئی شبہ نہیں کہ ان بزرگوں کا سرچمہ سارا قرآن و سنت ہے یہ قرآن و سنت کی تحریک ہے اصل جس کو جمال الدین افغانی نے کبھی اٹھایا کبھی حضرت شاہ بلی اللہ اور مولانا اسماعیل شہید نے اٹھایا کبھی حضرت شاہ ال رحمۃ اللہ نے اٹھایا اور اس کے بعد آخر میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد آدم کے ساتھ مل کر اٹھایا جی. مختلف صاحب آخری سوال میں آپ سے کرتا ہوں وہ آپ کی تصانیف کے متعلق ہیں تو کیا آپ ہمیں بتائیں گے کچھ اس پر روسی ڈالیں گے اپنی تصانیف کے متعلق جی ہاں میں شروع سے جن اساتذہ کی آغوش میں پلا ہوں ان کو میں نے دیکھا کہ وہ صرف درج تدریسی نہیں بلکہ کچھ تصانیف کا سلسلہ بھی رکھتے تھے مجھے بھی کچھ اس کا ذوق پیدا ہوا اور ابتدائی درست تدریسی کے وقت سے کچھ چھوٹے چھوٹے رسالے لکھنے شروع کیے اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ کافی بڑھتا گیا اس وقت غالباً ڈیڑھ سو سے زائد میری تصانیف ہیں جس میں سب سے بڑی تصنیف جو ابھی ابھی تیار ہوئی ہے وہ ہے تفصیل معروف قرآن اور اس تفصیل کا ایک عجوبہ یہ ہے کہ اس کی ابتدا تو ہوئی تھی ریڈیو ہی کے درس سے لیکن ریڈیو پر مسلسل قرآن نہیں تھا بلکہ اس کی منتخب آیات ہوتی تھی اس کے بعد اس کو جب کتابی شکل میں لانے کا ارادہ ہوا تو یہ وہ وقت تھا کہ جب میں بیماری سے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اس کا افسوس مجھے ہو رہا تھا کہ اوراق جو لکھے ہوئے ہیں موجود یہ یوں ہی ضائع ہو جائیں گے اگر اس کا جو درمیانی آیت ہیں وہ رب پورا کر دیا جاتا تو قابل اشاعت ہو جاتی اسی بیماری کے زمانے میں اللہ نے دل میں ڈالا کہ لیٹے لیٹے کچھ کام شروع کیا جائے اسی وقت یہ کام شروع ہوا اور الحمدللہ للہ پانچ سال کی مدت میں جو زیادہ بیماریوں ہی کا وقت تھا اور بیماریوں کے علاوہ ملک میں طرح طرح کے فتنوں کا وقت تھا انہیں حالات میں اللہ تعالی نے اس کی تصنیف پوری کرائی اور الحمدللہ وہ آٹھ جلدوں میں چھپر تیار ہو گئی اس کے علاوہ اور چھوٹی بڑی بہت سی تصانیف ہوتی رہی ہیں جی ان کی تفصیل میں جانا مشکل بہت بہت شکریہ کس صاحب آپ کا آپ <تصفح> نے ہمیں اتنا وقت دیا اور اس پیڑھی اور بزرگی میں مجھے آنے کا شرف حاصل ہوا بہت بہت شکریہ